بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاۃ وسلم علا سید لمبیا ناظیر محترم السلام علیکم آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری آپ کے پسندیدہ پروگرام سحری ٹائم کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں ہر روز کم و بیش دو بجے سے انتہائی سہر تک اور دیکھ رہے ہیں یکم رمضان المبارک سے اور انشاءاللہ دیکھ سکیں گے انتہائی رمضان المبارک تک اس پروگرام کے فارمٹ سے آپ بخوبی واقف ہیں آپ کالز کرتے ہیں ان نمبرس پر جو آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر نمایاں ہوتے ہیں اور اس پروگرام میں شامل ہو جایا کرتے ہیں آپ کے فقہی مسائل ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹاپک پر بات کریں لیکن انکریج کیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں آپ کے فرقی مسائل پوچھ سکتے ہیں بات کرتے ہیں نعت کی فرمائش کرتے ہیں ہم ان اس کو کوشش کرتے ہیں کہ پورا کریں اس کے علاوہ ایک موضوع سخن رکھتے ہیں جس پر آپ کو بھی دعوت سخن دی جاتی ہے آپ بات کریں اس حوالے سے گفتگو کریں اپنی آرا تجاویز اپنے مشاہدات سے جو بات اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کے ذہن میں ہے آپ کی نالج میں ہے آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں آج جس بہت ہی اہم ٹاپک کا انتخاب ہم نے کیا ہے چونکہ یہ آخری اشراء اب ہمارے ساتھ ہے اور یہ اشرا ہم سے جدا ہونے کو ہے وقت رمضان کا بہت کم رہ گیا ہے بہت زیادہ باقی نہیں ہے یہ مہمان اللہ کا اب ہم سے جدا ہونے والا ہے ان تمام پروگرامز جو ہم نے کم و بیش اکیس پروگرامس کیے تو کوشش کی کہ یہ تیاری ہوتی رہے اس ٹاپک کے لیے اور آج اب اس اہم ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حضر خدمت ہیں آج جس موضوع پر ہم انشاءاللہ شاء گفتگو کریں گے وہ توبہ ہے توبہ کسے کہتے ہیں توبہ کے ساتھ ساتھ توبہ کی شرائط کیا ہوا کرتی ہے کیا توبہ کے ساتھ صرف توبہ کے الفاظ کہہ دینا کافی ہے کیا استغفار پڑھ لینا کافی ہے یا اس کے ساتھ کسی جذبے کا تقاضا کرتے ہیں وہ الفاظ جو بارگاہ خداوندی میں پہنچتے ہیں اور جب انسان دعا کرتا ہے اور اللہ رب العزت سے استغفار کرتا ہے اور اس کے ساتھ جذبہ ندامت بھی شامل ہو جاتا ہے تو وہ آنسو جو جذبہ ندامت کے تحت آنسو نکلتے ہیں وہ دعائیں جو آنکھوں سے ٹپک جایا کرتی ہیں وہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دستک دیا کرتی ہیں کھٹکھٹایا خط کرتی ہیں وہ در تو وہاں سے شرف قبولیت لے کر لوٹا کرتی ہیں نازرین توبہ کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم جذبہ ندامت کو پیدا کریں گناہ کو گناہ سمجھیں جو ہم سے سردرد ہو گیا ہو ہم اتنی ضرورت کریں کہ اس گناہ کو تسلیم کر سکیں ہم مانے نادم ہو جائیں کہ مولا یہ گناہ ہم سے ہوا ہے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم سے گناہ کبیرہ بھی ہوا ہے گناہ صغیرہ بھی ہوا ہے بس اب ہم تیری بارگاہ میں آ ہیں حاضر ہو گئے ہیں اور تیری بارگاہ میں آکر ہم تجھے تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ ہمیں گناہوں سے معافی عطا کر دے ہمیں درگزر کر دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے ہماری بخشش فرما دے جب یہ جذبہ ندامت انسان کے اندر جاگ اٹھتا ہے تو پھر استغفار ہنی نہیں پڑتی ہے پھر وہ استغفار زبان سے خود بخود ادا ہوتی ہے بلکہ میں نے کہا جس طرح کہ ادا نہیں ہوتی بلکہ کئی بار وہ جذبات آنکھوں سے ٹپک جایا کرتے ہیں آنسوں کی صورت سورت میں وہ آنسو نہیں ہوتے وہ در حقیقت رب کی بارگاہ میں دیپک ہوتے ہیں جو رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں وہ موتی ہوا کرتے ہیں جو رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اگر تصور کیجئے وہ شیطان کے جو بہت زیادہ عبادتیں کرتا تھا لیکن اسے اپنے گناہ کا احساس نہیں تھا اسے تکبر کیا اسے احساس نہیں تھا احساس سے ندامت نہیں تھا کہ میں نے رب کی بارگاہ میں کیا کہہ دیا ہے میں نے کتنی بڑی جگت کر دی ہے معافی نہیں مانگی راندہ درگاہ کر دیا گیا لئی کر دیا گیا اس اللہ رب العزت کی بارگاہ سے راندہ درگاہ کر دیا گیا آج ہمیں اس جذبے کے ساتھ کہ اس پروگرام کو سن کر توبہ کے فضائل اس کی اقسام اس کے ساتھ اس کی شرائط اور ہر شخص کے لیے دروازہ کھلا ہے توبہ کا ندامت کا اس وقت تک کے لیے جو وقت اللہ رب العزت نے مقرر فرما دیا ہے اس وقت تک کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے اس وقت تک رحمتیں برس رہی ہیں توبہ طلب کیجیے استغفار رب کی بارگاہ میں طلب کر لیجئے اس سے بخشیں طلب کر لیجئے یہ وقت اب بہت تھوڑا رہ گیا ہے آج ہم اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور یقیناً آپ بڑی توجہ کے ساتھ آج کا پروگرام بھی جس طرح آپ نے پچھلے اکیس پروگرام سنے ہیں انشاءاللہ شاء آج بھی اسی توجہ کے ساتھ مجھے یقین ہے مجھے امید ہے کہ ان آج بھی پروگرام دیکھیں گے اور سنیں گے اور اسی طرح اس پروگرام, پروگرام میں شامل بھی ہوں گے آج جو شخصیات ہمارے درمیان تشریف فرما ہے آپ کی بہت ہی جانی پہچانی دل عزیز محبوب اور مرغوب شخصیت میں جن کے لیے کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس شخصیت کو وہ الفاظ عطا کیے ہیں کہ جو سماعتوں سے ہوتے ہوئے قلوب میں اثر کرتے چلے جائیں حضرت علامہ مفتی محمد اکبر صاحب ہمارے ساتھ فرما ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک اور آپ کی بہت ہی جانی پہچانی محبوب ہر دل عزیز شخصیت جنہوں نے بہت کم عرصے میں اپنی خوبصورت گپتگو سے ہم سب کو اپنا گرویدہ بنایا حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب, صاحب تشریف ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت آواز کے حامل صلاح بہت کم وقت میں آکار سلاط السلام کی سنا اور توصیف نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر پوری دنیا میں ان کا حوالہ اور پہچان بنی آپ کے ہر دن عزیز سید محمد فرقان قادری السلام علیکم و آباد کا بہت شکریہ بڑی نوازش آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی آغاز کلام سے کر رہے ہیں سید محمد فرقان قادری شرف اور سعادت حاصل کریں گے آنا مقام ہو اللہ میرا گھر میں آنا مقام ہو آنا مقام ہو سرکار کے سرکار کے غلام میں میرا بھی نام ہو اللہ میرا دھر میں آنا مقام ہو اعلام مقام ہو اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ, اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ جس وقت میری روح بدن چھوڑنے لگے جس وقت میری روح بدن چھوڑنے لگے آنکھوں کے سامنے کے سامنے کے سامنے میرے ماگے تمام ہو اللہ میرا گھر میں آلہ مقام ہو آلہ مقام ہو سرکار کے سرکار کے گلام میں میرا بھی نام ہو اللہ میرا شہر میں مقام ہو آلہ مقام ہو اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ, اللہ, میرے اللہ اللہ میرے اللہ اس مشتفاق کی ہو سبھی حسرت کمار اس مشتفاق کی ہو سبھی حسرت کمار محبوب کی گلی محبوب کی گلی محبوب کی گلی میں جو کسا تمام ہو اللہ میرا شہر میں آرام مقام ہو آرام مقام ہو سرکار کے سرکار کے غلام میں میرا بھی نام ہو اللہ میرا گھر میں آلامکام ہوے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ میرے اللہ سیراب حیات ہو شب گانا بیتا حیات موسب کشن گانے خود اگر کا نام ہو اللہ میرا دہر میں آلامکان ہو آلامکان ہو سرکار کے سرکار کے غلاموں میں میرا بھی نام ہو اللہ میرا دہر میں آلامکان ہو آلامکان ہوا شہ ماشاءاللہ اللہ عظیم توبہ کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ اس لفظ سے توبہ کے لغوی معنی کیا ہے اور شرعی معنی کیا ہے ہاں عظیب اللہ شیخن وزین جسم اللہ توبہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا پلٹنا لوٹنا اور شرائن یعنی اس کا جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے توبہ کی اس میں لغوی معنی کے اعتبار سے مناسبت یہی ہوتی ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گویا بارگاہ الہی سے دور ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایسے کچھ افال اعمال کچھ ایسے الفاظ ادا کرتا ہے جس سے دوبارہ بارگاہ الہی کی طرف رجوع ثابت ہوتا ہے اسی لیے اس کا نام توبہ رکھا جاتا ہے گناہ ہو چکا ہو دوسرا اس پر ندامت تیسرا یہ ندامت اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو <سرن> اور چوتھا آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ ٹھیک <سرن> جب یہ چار چیزیں مشتمیہ ہو جاتی ہیں تو اس کو شرم توبہ <ہے> ان چاروں میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہوگی تو اس کو توبہ نہیں کہیں گے <سرن> اسے کامل توبہ نہیں کہیں گے توبہ تو پھر بھی گے لیکن <سرن> کامل نہیں ہوگی اور اس کی مقبولیت میں پھر شبہ ہو سکتا ہے اور <سرن> یہ چار چیزیں جہاں مشتمل ہو جائیں تو انشاءاللہ ضرور توبہ مقبول ہوگا صاحب پرانو حدیث میں بار بار توبہ کی دعوت دی گئی کس انداز میں فرمایا گیا بسم اللہ رحمان شکریہ تسلیم صاحب قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ جگہ جگہ یہ بات بیان فرمائی ہے آپ دیکھیں گے ان اللہ غفور و رحیم بے شک کہ اللہ تعالی بخشنے والا ہے اس نے اپنی صفت غفاریت کا جگہ جگہ اظہار کیا کہ وہ معاف کرنے والا ہے معاف کرنے والا ہے پھر قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بکرہ میں یہ بات بیان فرمایا کہ ان اللہ یہ حب اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اسی طرح سورہ حضرات میں تبارک و وطالیہ نے یہ بات بھی جانائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف صاف دل کے ساتھ توبہ کے لیے بڑھو سر آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اور وہ اس قدر گناہ کرے کہ زمین و آسمان کو بھر دے گناہوں سے تو بھی اللہ کا بارک اس کی توبہ قبول کرتا ہے اسے معاف فرما دیتا ہے صحیح تو قرآن اور حدیث کے اندر ایک تو توبہ کی دعوت دی گئی ہے پھر دوسری طرف یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے تیسری طرف یہ بتایا گیا کہ بندہ جتنا گناہ کر لے لیکن جب وہ سب دل کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے صحیح. اچھا میں صرف یہ ایک جاننا چاہ رہا ہوں یہ بات اس بات کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا ایک شخص ہے جو جن میں سو مرتبہ ایک تسبیح پڑھتا ہے استطف اللہ من بنزم بم واسوب علح اور یہ تسبیح سو بار پڑھتا ہے اور دل میں وہ خیال ندامت جانتی نہیں ہے بس وہ ایک تصویر کو ایک, ایک وظیفہ سمجھ کر ورد سمجھ کر پڑھے جا رہا ہے اس کا ثواب کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو توبہ کیا سمجھا جائے گا کہ نہیں سمجھا جائے گا ہاں دیکھیں یہ توبہ کے لیے ہی تصبیح وضع کی گئی ہے بندہ جب توبہ کا ارادہ کرے تو اس کے لیے مسنون کلمات وہ یہی ہے معصور کلیمات اللہ پڑھے بلکہ آدھی حدیث مبارکہ میں یہ کلمات باقاعدہ دیے گئے ہیں کہ بندہ توبہ کرنے کے لیے ان الفاظ کا استعمال کرے باقی جو شرائط ہیں توبہ کے وہ کوئی مطلب اس طرح نہیں ہے کہ اس کے لیے ایک ایک اسٹیپ لینا پڑے گا ساری بات کرتا ہے, ہے. ہے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا थी. پھر چونکہ یہ تصویرات ہیں ذکر کا بہترین طریقہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے صحیح نظیم اس پر مزید گفتگو کریں گے اور بہت انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے تعظیم خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شہری کائن تسیم صابری کے ساتھ اور یہ پروگرام آپ کے پر لیے کیو ٹی وی پیش کر رہا ہے ماسٹر پینٹس کے سے ہمارے ساتھ آج سشی فرما ہے حضرت اللہ مفتی محمد اکبل صاحب حضرت اللامہ مفتی محمد عامر صاحب اور سید محمد فرقان پادری صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ ہے دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم لائن ڈراپ ہو گئی ہے مفتی صاحب بہت سے یقیناً کوئی ایسا انسان کون ہوگا کہ جس سے گناہ سر نہ ہو جاتا ہو ہر گناہ کی توبہ ہو سکتی ہے جہاں جی ہاں بالکل ہر گناہ کی توبہ ہوتی ہے چاہے وہ سویرا ہو کبیرہ ہو ظاہری ہو باطنی ہو حتیہ کہ کفر و شرک جو گناہوں میں سب سے زیادہ قدیش ترین ہیں اگر انسان ان سے بھی خالص توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے گا ہر گناہ کی توبہ ایک ہی طرح سے ہوگی یا کس طرح سے کرے گا توبہ ایک ہی طرح سے ہوتی ہے اس نے بندہ اس چیز سے جو کسی اگر کوئی بڑا گنا سرد ہو جاتا ہے کیوں تو توبہ اسی طرح سے ندامت کا جاگ جانا ضروری ہے جی ہاں بالکل ضروری ہے ورنہ تو پھر وہ ایک رسمی ہوتا ہے عوام میں جیسے توبہ توبہ کرتے ہیں اس طریقے سے یہ دراصل توبہ کی کیا حیثیت ہے یہ تو دراصل ایک اظہار بیزاریت اور برات ہوتا ہے کسی غلط فعل کو دیکھ کر مگر یہ وہ توبہ نہیں ہوتی حقیقی شرعی جو مفتی صاحب نے شرائط کے ساتھ ذکر کی صوبہ کے اندر باقاعدہ ندامت اس سے نفرت خوف پیدا ہونا اور آئندہ اس کی طرف نہ جانے کا پکا ارادہ ہونا یہ ایک رسمی چیز ہوتی ہے وہ ساری شرائط اس میں نہیں پائے جاتا اچھا استقفر آپ نے دیکھا ہوا نا ڈرائیور جب پہلے سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے کان پکڑتا ہے جی ہاں اس کے بعد گانے اسٹارٹ کر دیتا ہے جی ہاں وہ اتنی ہی رینش ہوتی ہے اتنی اس کی مقدار ہوتی ہے پہلے ڈرائیور کان پکڑتا ہے پھر سارے مسافر کان پکڑ لیتے ہیں پھر ایسے گانے لگا دے گا اچھا کیا استقفر اللہ ہمارے ہاں بہت زیادہ رواج پا گیا ہے یعنی میں نے ایسا بھی دیکھا ہے لطیفہ سنایا جائے اب وہ سن لیا اور ہنس بھی اللہ اللہ اگر بنائیے یعنی اس طرح ایک چیز رواج پا جانا اس کی اہمیت کو کم کرنے کی طرف اشارہ نہیں جی ہاں بالکل دیکھیں جب کسی چیز کی حقیقت سے انسان ناواقف ہوتا ہے تو پھر اس کو رسمی طور پہ ادا کیا جاتا ہے اس کی خار کی حقیقت کیا ہے توبہ کی حقیقت کیا ہے جب اس کا انکشاف لوگوں پر مخفی ہو گیا تو وہ رسومات کے ہی پابند ہو گئے اور پھر انسان رسومات کا پابند ہو کر ہی اطمینان قلب حاصل کرتا ہے جیسے آپ فرما رہے نا جب کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں بس کافی ہے یا استف اللہ okay, چھوٹے چھوٹے سکھایا اللہ توبہ کرو اس بات رواج پڑ گیا جی ہاں بس تو یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور یہ رسم ادا کرنا چونکہ توبہ کی روح نہیں ہے لہذا توبہ کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا اس پہ تھوڑا سا میں کلام تھوڑا یہ جو آپ نے شاخ فرمایا تھا کس گناہ کی توبہ کیسے ہوگی اس کو تھوڑا سا میں چاہتا ہوں تفصیل تھوڑی سی کیونکہ بہت امپورٹینٹ تفصیل ہے مسئلہ ہے کہ پہلے اس کی دو طرح تقسیم کی جاتی ہے ایک تقسیم تو ہے گناہ کے مقصد طور پر یا اعلانیہ طور پر کرنے پر ٹھیک ہے اگر پوشیدہ گناہ کریں گے تو اس کی توبہ بھی پوشیدہ ہے پھر اعلانیہ توبہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ لوگوں پر اس گناہ کا انکشاف کیا جائے اور اگر کسی نے اعلانیہ گناہ کیا ہے تو اس کو اعلانیہ ہی توبہ کرنی پڑے گی اچھا اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب اعلانیہ گناہ کرتا ہے تو انسان اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے گناہ گار کے طور پر پیش کر دیتا ہے جس کی بنا پر لوگوں کے قلوب میں اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے اور بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں اعلانیہ توبہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت دوبارہ بڑھ جاتی ہے اور بدگمانیاں ختم ہو جاتی ہیں یہ حدیث ہے مسلم امام احمد بن حنبل ربی اللہ تعلن کی آخرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پوشیدہ گناہ کرو تو پوشیدہ توبہ کرو اور اگر تم نے اعلانیہ گناہ کیا ہے تو اعلانیہ توبہ کرو لہذا مثال کے طور پہ کوئی مقرر ہے یہ جیسے ہم بیان کر رہے ہیں خدا نہ خاصتا کوئی لفظ زبان ہو جائے تو ہمیں اعلانیہ توبہ کا حکم ہوگا یہ تو ایک تقسیم ہوئی دوسری تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ ہم نے کس کے حق میں کوتاہی کی ہے اللہ کے حق میں کوتاہی کی ہے یا بندوں کے حقوق میں کوتاہی کی ہے پھر اللہ کے حق میں کوتاہی کی ہے تو دو تین طرح کی ہوتی ہے ایک بس میرا اللہ کا معاملہ ہے ایک گناہ ایسا کر لیا بس ایسا شراب خدانا خاص کر پی لی تو یہ اس پر اللہ کا معاملہ ہے کسی عبادت کا ترک وغیرہ نہیں ہے دوسرا ح... ہے عبادت کا ترک ٹھیک پھر عبادت دو طرح کی ہے مالی یا بدنی ٹھیک اگر بدنی عبادت ترک کی ہے تو اس میں یہ جو ہم نے چار شرائط بیان کی وہ تو ہوں گی ہوں گی اس کے علاوہ اس کی قگر بھی ادا کرنی ہوگی وہ شامل ہو جائے گی جی ہاں مالی عبادت نے کوتاحی کی ہوگی تو توبہ تو ہے ہی ہے مال بھی ادا کرنا ہوگا صحیح یعنی اگر زکات ادا نہیں کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ندامت محسوس کریں توبہ کرنے لیں اللہ مجھے معاف فرما دے خوف بھی ہو آئندہ ادا کرنے کا ارادہ بھی ہو لیکن ادا نہ کریں صحیح توبہ کامل نہیں ہوگی صحیح شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں سے کال کریں السلام علیکم السّلام علیکم وعلیکم السلام السّلام علیکم مسلم بھائی وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہوں میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں پر سوری میں اپنا نام نہ بتائیے بالکل کوئی مسئلہ نہیں تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں ہمیں بھی بہت خوشی ہے آپ کی کال میری خوش آمدید مفتی صاحب کو السلام علیکم میری دل سے جی کیا کہیے گا مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں سوال بھول پڑھیے سوال یاد گا اچھا تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے اور ایک ٹاپک سے ہارٹ کے بات مطلب میرا کوششن ہے کہ زکوٰۃ اور خیرات کی کیا فرق ہے اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب پرابلم مفتی صاحب کے لیے بات کبھی ہم لیں گے اگر آپ اجازت دیں تو ایک کال اور شامل کرو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم لائن میرا خرچ ڈراپ ہو گئی جی حقوق العباد میں کوتاہی جو ہے وہ تین طرح کی ہوتی ہے हुँ. اس کو اس حدیث سے سمجھنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان اس کی عزت و آبرو اور مال کو حرام فرما دیا ہے हुँ. تو ان تین چیزوں میں کوتاہی ہوتی ہے کسی کو ہم جسمانی ازیت دیتے ہیں یا جان سے مار دیتے ہیں हुँ. یا مال غصب کر لیتے ہیں یا اس کو ایسی بات بولتے ہیں روحانی تکلیف پہنچ جاتی ہے تین طرح کے گناہ ہوتے ہیں ان تینوں کے اندر یہ تو چار شرائط تو ہیں توبہ کی لیکن اگر جسمانی تکلیف دی ہے تو شخص سے بھی معافی مانگنی ہوگی وہ معاف کرے گا تو معافی ہوگی ورنہ نہیں مالی اگر ہم نے ارد پہنچائی ہے تو یا تو مال معاف کروائیں اس سے وہ معاف کر دے ٹھیک ہے یا پھر اس کو ادا کرنا پڑے گا صحیح اور روحانی تکلیف ہو تو اس نے بھی اس سے معافی مانگنی ہوگی پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہوگا صحیح اب اگر وہ نہیں مانتا بالفرض ہم نے معافی مانگی نہیں وہ معاف کرتا تو پھر یہ کہ ہم اس کے لیے اشتخار کریں کسر کے ساتھ نیک مال کر کے اس سالے ثواب کرتے رہیں تو اللہ کی رحمت سمی دے کے برود خمت اسے راضی کریں تو اعلانیہ تو فرمایا کہ ایرانیہ گنا ہے تو اعلانیہ ہی اس کی توبہ کرے اور اگر اکیلے میں کیا ہے تنہائی میں تو اس کی تنہائی میں توبہ کر لیں ایک تو اعلانیہ توبہ کی حکمت کیا ہو سکتی ہے دوسری بات یہ کہ ہمارے معاشرے میں کیا ایسا ماحول ہے کہ ہم اعلانیہ توبہ کریں اور وہ چیز وہ گناہ لوگ بھول جائیں کیسے بھولیں گے وہ تو زندگی کے آخری حصے تک جب تک جو ہے نا وہ ملیا میٹ نہ کر دیں انسان کا اس وقت تک اس کو چھوڑے نہیں یعنی ایک مثال جیسے اگر کوئی عورت ہے وہ اپنے شوہر سے اپنے ماضی کے حوالے سے کوئی بات کہہ دیتی ہے مرد کبھی برداشت نہیں کرے گا ہمارے معاشرے میں تو یہ رواج ہی نہیں ہے کہ مرد برداشت کر لے عورت کی بات کو تو یہ تو اعلانیہ توبہ کی کوئی حکمت کیا ہے اور ہمارے معاشرے میں اس کو کیسے دیکھتے ہیں ہاں دیکھیں حکمت تو یہ ہے کہ مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ بندہ جب لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو گناہگار پیش کرتا ہے تو لوگ اس کے اوپر یہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ شخص گناہگار ہے یہ شخص شرابی ہے یہ شخص دانی ہے لیکن جب وہ توبہ کر کے اظہار کر دے لوگوں میں کہ میں نے یہ کام چھوڑ دیے ہیں تو پھر اب لوگ بات کے پابند ہو جاتے ہیں شرم کے اب اس کو وہ یہ گناہ، ان گناہوں سے منسوب نہ کریں صحیح کیونکہ اس نے اعلان کر دیا جب تک وہ اعلان نہ کرے تو وہ فاسق مولین کہلاتا ہے شریعت میں یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا اور پھر ایسے شخص کے اعتبار سے شریعت کے اندر باقاعدہ احکامات ہیں اس کی گواہی قبول نہیں ہے اس کے متعلق کوئی پوچھے تو آپ یہ بذا بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں یہ خرابیاں موجود ہیں لیکن جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو حکم یہ ہے کہ اس کے ایپ کو پھر چھپایا جائے حدیث شریف میں آتا ہے اس نے اعلان توبہ کی اس نے اظہار کر دیا تو پھر چھپانا ضروری ہے مزید آپ نے جو فرمایا نا کہ ہمارے معاشرے کا جو رواج ہے یہ ہماری اخلاقی خرابیاں ہیں کہ ہم بعض اوقات تو کسی کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا پھر بھی دشمنی کی بنا پر اس کی طرف منسوخ کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہے بدگمانی کرتے ہیں کہ یہ خرابی ہے یہ تو ہماری اخلاقی خرابی ہے کہ ہم کسی کے پیچھے اس طرح کی باتیں کرتے, کرتے ہیں السلام علیکم السّلام علیکم تسلیم بھائی وعلیکم السلام سر ٹنڈو محمد خان سے میں پیر طاہر سرندی عرض کر رہا ہوں جی کیسے آپ کا الحمد للہ سر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے اللہ کا کرم ہے مفتی اکمر صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے مفتی آباد صاحب اور میب خواہاں بیٹے ہیں ان کا نام بھول گیا بھی سب کو سر میرا سلام وعلیکم السلام اچھا سر میرے تین جو ہے سوال بہت بڑے مختصر ہیں سر پہلا سوال میرا یہ ہے کہ توبہ کر کے پھر گناہ کرنا پھر توبہ کر کے پھر گناہ کرنا اور اللہ کے سامنے وعدہ کرنا کہ آئندہ میں گنا نہیں کروں گا پھر وہی گناہ کرنا آیا اس کی بخش ہوگی یا نہیں ہوگی دوسرا سوال سر یہ ہے کہ جس بندے کا انتقال ہوتا ہے وصیت کرتا ہے اور اس کی وصیت کو نہیں ماننا تو اس کے حوالے سے بھی مجھے جو ہے اسلام اور دین کی روشنی میں بتائیے تیسرا کر میرا جو ہے اہم سوال ہے جو کہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے مغالباً آپ کے بھی ساتھ ہوا ہوگا یہ چوہے چھپکلی اور جو چھوٹے وغیرہ جو یہ ہے تو ان کو سب مارنا یہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے تو کیا وہ جائز ہے یا نہیں ہے چھپکلی ہے چوہے وغیرہ ہیں یہ سر ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا سرندی صاحب آپ کا خیال تھا شاید सवाल آخری سوال صرف मेरे ہے میرے तीनों تو تینوں سوالات اہم تھے ایک کال اور شام کرتے السلام علیکم وعلیکم وعلیکم السلام سر میں شیر پورے بول رہا ہوں جی بھائی نام میں نہیں آپ کو بتا سکتا نہ بتائے بھائی میں نے پوچھا بھی نہیں سر میں بہت گناہ گارس ہوں ٹھیک ہے سر میں دو تین دفعہ بھیڑا کر اللہ کرم فرمائے ٹھیک ہے اس کی سزا سلام میں سنسار کرنا ہے ٹھیک ہے سر میں نے توبہ کی پھر توڑی پھر توبہ کی پھر توڑی مسجد میں بیٹھ کے سر توبہ کی ہے وہ پھر مجھ سے ٹوٹ گئی اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میری سزا سنسار ہو ہی ہے یہاں اللہ میری توبہ قبول کر لے گا بھائی دیکھیں میں ایک آپ سے بات عرض کروں آپ نے جب پہلے توبہ کی اور توڑی تو اس وقت جب توبہ کی تھی تو کسی کے مجبور کرنے پر کی تھی نہیں سر مجھے جذبہ ایک احساس دل سے جاگا تھا نا لیکن میں جب وہ گناہ کرتا تھا نا تو میرے بس ایک ایک لمحہ ہوتا تھا میں وہ گناہ کر چکا ہوتا ایک 10-15 منٹ پہلے ہمرسار کی آپ کو سمجھ آگے ہوگی کہ میں کون ठीक है ٹھیک ہے میں بالکل وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں صرف ایک گزارش جو हुआ یہ ہے کہ میں نے پڑا ہوا ہے کہ پاس کچھ لوگ آئے تھے انہوں نے ترا ठीक تھا ٹھیک ہے ان کے لیے حکم جاری فرمایا تھا اس کو سنسار کر دیا جائے اگر میری سلا یہی ہے سنساروں نے تو مجھے بتائیں کہ میں کس علما کے پاس جاؤں جو مجھے سنسار کرتے ہیں بھائی بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا اور یہ جذبہ, جذبہ اور یہ احساس جذبہ ندامت اگر جاگ جائے تو اسی کو توبہ کہا گیا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے کول اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السّلام علیکم جی وعلیکم السلام جی صاحب اللہ کا کرم ہے جس سر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں رمضان شریف نے اگر کوئی انسان شراب پی لے تو وہ روزے کی کیا کہہ سکتے ہیں وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے ہاں وہ معاشرے اخلاقی برائی ہے ایک عورت فرض کرے کہ اس کو منع کیا تھا بیوٹی پارلر جانے سے پہلے کہ جانا نہیں اب وہ چلی گئی اب شوہر کو اگر وہ بتا بھی رہی ہے ندامت کے ساتھ کہ آپ نے منع کیا تھا میں چلی گئی پیسے نکالنے سے پرس سے آپ نے منع کیا تھا میں نے نکال لیے تو مرد تو تانا دے دے کہ اسے مار دے گا جیسے آپ نے دو چیزوں کو ملا دیا ہے آپ اعلانیہ گناہ کی بات کر رہے ہیں اور مثالیں دے رہے ہیں مقصی گناہوں کے یہ تو مقصدی طور پہ عمل ہوا نا اور اب تک وہ گئی اور بیوٹی پارلر واپس آ جائیے یہ کوئی اعلانیہ تو بیوٹی پارلر جانا مطلف گناہ نہیں ہے یہ پہلی بات یہ آپ اس کو شوہر کی نافرمانی کے طور پہ کہہ سکتے ہیں دوسرا پیسے چرانا یہ ایک مقفی عمل ہے یہ تو ایک مقفی عمل ہے ان کو تو ظاہر کرنا ہی نہیں چاہیے اور کی نافرمانی کے طور پر اس کو دیکھا لیکن اعلانیہ نہیں ہے کیونکہ اچھا یہ مففی عمل ہے اعلانیہ مثال کے طور پہ جیسے ایک عورت چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی شادی کے گھر میں اور پورا مطلب یہ کہ معاملہ ہوا تو پھر اس نے اعلانیہ توبہ کی کہ بھائی ایسا اب اس کو ضروری نہیں ہے دیکھیں اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اعلانیہ توبہ جو ہے جن لوگوں کے درمیان گنا ہوا انہیں کے درمیان کرنی ہوگی پہلی بات ٹھیک ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ مجموعہ دوبارہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنے کثیر لوگوں کے سامنے کرنی ہوگی تاکہ یہ اطلاع ان لوگوں تک بھی پہنچ جائے مثال کے طور پر اسے امام مسجد سے کوئی خطا ہوگی نماز پڑھانے کے دوران یہ ایک اعلانیہ خطا کہلاتی ہے اچھا تو اسے ہو سکتا ہے جو جمعے میں لوگ موجود تھے مثلا خطا جمعے کی نماز میں ہوئی اگلے جمعے نہ ہو لیکن اسے وہ اتنے بڑے مجمع میں کرنی ہوگی جی تاکہ جی اتنی جلدی وہ اطلاع وہاں تک پہنچ جائے تو لہٰذا اگر زوجہ نے کوئی خطا پہلے کی تھی بل تو وہ انہی لوگوں کے درمیان اس نے توبہ اعلانیاں کر لی کافی ہے اب اسے دوسروں کے سامنے بیان کرنے کی حاجت نہیں ठीक اور بال فل اگر وہ کرتوی ہے جیسے مفتی صاحب نے شاد فرمایا کہ یہ ہماری اخلاقی برائی ہے ہم اپنی اخلاقی برائی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو نہیں بدل سکتے جس میں ہزارہ حکمتیں پوشیدہ ہیں لہذا ان امور پہ اگر توجہ کی جائے تو جہاں پر ہم نے گناہ کیا وہی پر اعلانیہ توبہ کا حکم ہے دوسرے شخص کے سامنے جا کے اس کے اظہار کی حاجت اس کا ذکر کر مختصر سر سبقہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹ پہ اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے دازیل خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تحسین سابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کال اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی بھائی ہم سے یہ سوال میرے تین سوال ہے نا اور مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہم سے کوئی گناہ ہو جائے کہ مطلب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم اس کے معافی اللہ تعالی سے کیسے کریں ٹھیک ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ ڈیوس کا جو یہ ڈیوس ہو جاتے کسی کا جو کورٹ میں جائیں تو ڈیوس کرنے کے لیے جو پیپر ہے وہ آدمی نے جو ڈیوس رہا ہے اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ کیا لکھا ہوا اس میں یہ معلوم ہے کیا لکھا ہوا لیکن اس نے وہ پڑھا نہیں اور سگنیچر کر دیے لکھاوا تو وہی وہ ہے لیکن صرف نی... سگنیچر نی... نی... کر لیے اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر اس نی... نی... کا طلاق بھی جاتے ہیں طلاق ہو بھی جاتے ہیں تو مطلب حلالہ کرے تو حلالہ کرنے کے لیے جو میاں جو دوسری شادی کرتے کسی اور سے نکاح ہوتا ہے ان کا جو میاں ویر کا ایک رشتہ ہے وہ یعنی کہ انہیں نبھانا چاہیے یا نبھانا ضروری ہے اگر نہیں ہو تو اس طرح الااللہ اس طرح ڈیوس دوبارہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے مطلب اس طرح ہو ہوگا یا نہیں ہوگا پلیز مجھے بتائیے گا ضرور ان شاء کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک اور السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی عبد اللہ لاہور سے جی عبداللہ صاحب کیا لگ جانا اللہ کا کرم احمد صاحب آپ کے کیا لگنا اللہ کا کرم جی اچھا مفتی صاحب آپ سے دو تین باتیں گزارش کرنی ہے بڑے ادب استرام کے ساتھ پہلی بات تو یہ ذرا یہ بتائیے گا کہ صوبہ اگر کسی صحابی کی گفتگاہ کر بیٹھے تو وہ اس طرح صوبہ کرے گا جی دوسری میری بات یہ ہے جی گزارش یہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ سارے آپ نے بہت اچھا فکر بولا تھا ایک دن کے میرا مرشد قرآن و سنت ہے ہم سارے کے سارے جو ہے وہ قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں اس کی اندر ڈفرینس ہو سکتے ہیں چھوٹے موٹے والا بات ہے چھوٹی موٹی بات لیکن مجھے صرف تین چیزوں کا ہلکا ہلکا ایک جو آپ بتا دیجئے جو کل بھی بات ہو رہی تھی زمین سے اسمان پر علی کا جنڈا ہے اور بکس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور ایک لاکھ چوبیس ایک روایتی صحابہ ایک لاکھ چوالیس ہزار صحابہ وہ کہاں ہے ہمارے دوسرا یہ ہے اس کے علاوہ کہ مسیح کی ولادت کعبے کے اندر کعبے کے باہر اور ایک رات کے اندر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء امبیالسلام سب سے اوپر ہیں ان کے بعد پھر صحابہ رضوان اللہ اجمائین آتے ہیں تو یہ ہمارے بعد بائیوں کا عقیدہ ہے یہ جو پاکستان میں شاید اقلیت میں ہے کہ امبیا سے زیادہ اپنا اشریا کا ہے تو اس چیز کو ذرا دیکھنا ہے تیسری آخری بات کہ جو علی کا منکر ہے وہ نبی کا منکر ہے وہ اللہ کا منکر ہے بالکل کوئی شک نہیں اس بات میں لیکن کیا جو ابو بکر کا منکر ہے جو عمر کا منکر ہے وہ سارے ہیں تو کیا ہم جو ٹی وی پر بیٹھتے ہیں ہم قرآن و سمت کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں جیت کا خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ کیا اگر ہم آج علی کے منکر نبی کا منکر اللہ کے منکر کی بات کر رہے ہیں کل کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ابو بکر کا منکر ہے وہ نبی کا منکر ہے وہ اللہ کا منکر ہے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا میرا خیال اس سوال کو اگر لے لیا جائے اس کو پہلے لے لیتے ہیں یہ بھائی نے کن کو یہ سہا... یہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ سحادی کی گستاخی اگر کر, کر لے تو توبہ کیسے ہے تو اس کی توبہ بالکل ویسی ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ ندامت محسوس کرے کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک محبوب بندے اور قرآن حکم کے مطابق قطعی طور پہ جنتی شخص کی بے ادبی اور گستاخی کی ہے تو وہ اللہ کی ندامت محسوس کرے اللہ کا خوف محسوس کرتے ہوئے آئندہ اس قسم کے کام کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے اور زبان سے استغفار وغیرہ کرے اور جن صحابی کی گستاخی کی ہے ان کے لیے کثرت سے استغفار کرتا رہے اور اصال خواب کرے صحیح. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ برود احمد ان سے راضی رہیں گے صحیح. ایک یہ ہی کہتے ہیں کہ یہ جو سر اصل میں یہ منقبت کے اوپر انہوں نے اعتراض ہے جی ہاں ایک اعتراض یہ کیا ہے کہ علی کا جھنڈا زمین و آسمان کے درمیان تو باقی صحابہ کہاں گئے صحیح. ان کو مسٹیک یہ ہوئی ہے کہ کسی ایک صحابی کی تعریف سے بقیہ صحابہ کو ڈیگریڈ کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے کسی so, ایک کے فضائل کا بیان کا مطلب دوسروں کو حق کی حقارت نہیں ہوتی ہے yeah. ایک کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے آپ دیکھیے کبھی صدیق رضی اللہ اللّہ تعالیٰ کی تعریف ہے hmm. تو اس وقت حضرت علی کی تعریف نہیں ہے so, حضرت عمر کی تعریف نہیں ہے تو عثمان کی نہیں ہے دوسرے ہی کر رہے ہیں تو پہلے کی نہیں ہے تو کیا yeah. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا جا سکتا تھا so, کہ آپ so, ایک صحابی کو بلند کر رہے ہیں اور وقر صدیق کو نیچے کر رہے ہیں نبی کریم کے ذات پہ تو ویسے اعتراض نہیں ہے لیکن آپ خود بھی یہ غور کریں کہ انہوں نے سیدن ابھی وکر صدیق کا نام لیا صرف باقی صحابہ کہاں گئے ابھی ان پر اعتراض ابھی بھی کہیں گے میں نے ایک کو نمائندہ بنا کے پیش کیا گُنجائش ہوتی ہے تو جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں وہ دوسروں کی اکاط کو ثابت کرنے کے لیے کم تر ثابت کرنے کے لیے نہیں ہوتے قرآن میں بارہ بہت سے انبیاء کا ذکر آیا ان کی تعریف کا ذکر آیا تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ وہ باقی جو ہے وہ باقی کی عقارت کا ذکر ہو رہا ہے جی ہاں دوسرا انہوں نے مسکبت ایک شعر پہ اعتراض کیا کہ مسیح کی والدہ کعبے سے باہر علی کی والدہ کعبے کے اندر اس میں یہ جو تقابل تھا اس پر انہوں نے اعتراض کیا کہ شاید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت کو نبی کی ولادت سے افضل گمان کیا جا رہا ہے یہ ایک حقیقت کا بیان ہے جسے کہا جاتا ہے کہ موصلام اللہ کو موصل علام بے ہوش اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار کر رہے ہیں تو یہ جو تقابل بیان کرنا ہوتا ہے یہ خدا خاصہ ایک نبی کی حقارت اور دوسرے کے فضائل کے بیان پر مشتمل نہیں ہے بلکہ اللہ قبارک و تعلیم کے کرم کی زیادتی بیان کرنا مقصود صحیح. حضرت عیسی علیہ السلام اگر قابط اللہ کے باہر پیدا ہوئے ہیں تو ان کی نظیر پیش کرنا مشکل ہے کہ وہ تو بغیر والد کے کی پیدا کیے گئے نظیر تو کوئی پیش کر کے بتا ہے صحیح. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی اگر ولادت قابط اللہ کے اندر ہے تو اسی ایک وقت کی وجہ سے وہی السلام سے افضل نہیں ہو جاتے ہاں اگر کوئی اسی قزب کے ساتھ کہے گا تو ضرور قابل غریب ہے हुँ. لیکن جب اس قسم کی بات بیان کی جاتی ہے تو قصب ارادے کے ساتھ نہیں ہوتی صحیح. لیکن پھر بھی ہم بھی اس پہ یہ گزارش ضرور کریں گے کہ اس قسم کے عوام کے سامنے اشعار جس کے ذہن میں اس قسم کا تصور پیدا ہو وہ بغیر وضاحت کے نہیں ہونے چاہیے لیکن مفتی صاحب یہ بہت کم لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے جی ہاں ایسا ضروری نہیں ہے کہ سب کے ہاں پیدا میں عوام है عوام ہوتی ہے اگر تیس دن ہیں رمضان کے اور اس میں حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کا ذکر آیا حضرت فاطمہ فاطمت کا ذکر آیا حضرت عائشہ کے حوالے سے ہم نے پروگرام پیش کیے حضرت وکر صدیق حضرت عمر فاروق کے حوالے سے ہم پروگرام ہوتا ہے ہم پیش کرتے ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ کہیں گے کہ بھائی اکیس رمضان کو اور کسی کا ذکر کیوں نہیں ہوا جی ہاں بے شکل یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اگر حضرت علی کرم اللہ وزل کریم کی مراکت بیان کر رہے ہیں تو کس رمضان کو بیان کر رہے ہیں اور دوسروں دوسروں کے ایام پر ان کی عزت اور توقیر کرتے ہیں اور بارہ اس پروگرام سے سیدنا صدیق اکبر کے درجات بیان کیے گئے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بیان کیے گئے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بیان کیے گئے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے درجات بیان کیے گئے تو اس لیے میرے دوست یقین ایک تو مفتی صاحب کی گفتگو سے آپ کی تو غلط فہمی جو بھی ہوگی وہ دور ہو گئی ہوگی اور کوشش کریں کہ ایسی غلط فہمیوں کو دل میں نہ آنے دیں ایک کال ہمارے ساتھ ہے دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام عمران سے جی کیسے آپ ٹھیک ہیں سے آپ ٹھیک اللہ کا کرم ہے بہت ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے آپ کا بہت شکریہ مفتی صاحب مفتی اکبل صاحب کو مفتی عامر صاحب کو فلم جی خان صاحب کو سلام پیش کرنا چاہوں گا آج کیونکہ ٹاپک توبہ کے حوالے سے چل رہا تھا وہ ایک چھوٹا سا کوشچن جو ہے وہ تو میسج بھی کرنا چاہیں گی لیکن میں نماز کے حوالے سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا بڑے سے میرے ذہن میں تھا کہ کبھی کال تھرو تو میں آپ سے سوال کروں تو مفتی اکبل سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آٹھ یا نو سال ایک شخص نماز نہیں پڑھ پایا ہے اور وہ اب قزا نماز کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کی نیت کیا ہے تو یہ سوال تو میرا ہو گیا مچی افول صاحب سے ٹھیک ہے فرقان بھائی سے ایک فراہش ہوگی کہ ودینے کے والی اگر وہ اویش بھائی کی نعت اچھا پڑھ سکے تو دوسرا ترسیم بھائی اویش بھائی کی بہت کمی ہے دفعہ محسوس ہو رہی ہے نہیں ان قریب وہ آئیں گے ہاں تو یہ بات کیجیے گا میری میسج بات کرنا چاہیں گی ہاں جی السلام علیکم وعلیکم السلام ماشاء اللہ پروگرام کی تعریف تو جتنی بھی کی جائے کام ہے اور ابھی میں آپ کی سن رہی تھی وہ نیوٹرل سی بات آپ نے جو کی تھی ماشاء اللہ سارے آڈینس پینگ ہم لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ ون شوڈ بی نیوٹرل ماشاء اللہ آپ کا اتنا خوبصورت ہوم ورک پروگرام ہے تو مجھے ایس ایس کوشچن بھی کرنا ایک سجیشن دینی تھی خاص کر وہ میں نے یہ دیکھ دیکھ جو اسٹوڈنٹس لوگ ہیں اور کالج اور اسکول وہ ان کے اسٹوڈنٹس ہیں ان لوگوں کو دے آر مسنگ دس پروگرام ماشاء اللہ ہم لوگ تو blessed لوگ ہیں کہ ہم لوگ اس کا فائدہ اٹھا کے اتنے خوبصورت معلومات لے رہے ہیں تو ایک سجیشن تھی میری اس حوالے سے کہ آپ لوگ اس کو کائنڈلی آفٹر رمدان ونس اے ویک ایٹ لیسٹ اس کو آنر کریں اس کو ریکارڈیڈ ریکارڈیڈ آنر کریں بیکاز بہت اتنا انفارمیشن اتنی خوبصورت